وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونتاءا واتقوا الله الذي تسالون به والارحام إن الله كان عليكم رحيلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد بين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور محدثاتها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 قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظنى من للعبيد وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماه بينهم تراهم ركعا سجدا يقتغون خضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة خواتین اسلام میں سے سیرت اور سبانی حیات پر پچھلے خطبوں میں فردن فردن ڈالی گئی تھی آج کے کے میں میں آپ کے سامنے عہد خلافت راشدہ کا ایک عمومی جائزہ اور عہد خلافت راشدہ سے کیا ہمیں حاصل کرنے چاہیے اور وہ کیا دروس ہیں وہ کیا پہلو ہیں اور وہ کیا خصوصیات ہیں جو عہد خلافت راشدہ کو آج کے ادوار سے اور بات کے ادوار سے ممتاز کرتی ہیں ان میں سے کچھ باتوں کا سلسلہ میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں میں نے اپنے موضوع کے آغاز کے لیے کی وہ آخری آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ کابلوں کے مقابلے میں تو بڑے سخت واقع ہوئے ہیں جبکہ آپس میں ایک دوسرے کے حق میں بڑے نرم واقع ہوئے ہیں وہ ہمیشہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کی تلاش اور یعنی اہتمام کرتے ہیں نماز پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید نے اس کے بعد کہا کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں ان کی یہی مثال ہے قورت میں یہی مثال ہے اور انجیل میں یہی مثال ہے پھر جو آخری بات اس آیت میں کہی گئی یہی وجہ شاہد ہے جس کے لیے میں نے یہ آیت دلاؤ کی ہے کہ قرآن نے حضرات صاحب کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی قربانیوں کو حضرات صاحب کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے کردار کو ان کی ترقی کو تشبیح دی ہے ترقی کرتی ہے قرآن کا شفا اس کھیتی کی مانند جس کی موڑ نکلتی ہے پھر وہ مضبوط ہوتی ہے پھر وہ موٹی ہوتی ہے پھر وہ اپنے سنے کے بل پر کھڑی ہوتی ہے اور ایسی کھیتی جو بالکل تیار کھڑی ہوئی ہے ایسی فصل جو بالکل تیار کھڑی ہوئی ہیں کسان اس کو دیکھ کر بڑی بڑی فرحت محسوس کرتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے لئے ابھی واپی مگر کافر کو کافروں کو اس سے بڑا غصہ آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مشہور ترمیز اور شاگرد احرما رضی اللہ عنہ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین نے یہ تفصیل نقل کی ہے کہ اس آیت میں کرام رضوان اللہ علی مجمعین کو جس کھیتی سے تجبی دی گئی ہے اور کھیتی کے نمو اور بڑھوتری کے جن مراحل کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کا مزداف عہد خلافت راشدہ خلفۂ راشدین کا عہد خلافت اسایت کا مزداف ہے چنانچہ احرمہ فرماتے ہیں کھیتیانی جس کی موڑ نکلتی ہے سے مراش ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلافت اس سے مراد آدھے فاروسی ہے زمانہ ہے موٹا ہونے کے بعد یہ درخت بڑا مضبوط درخت بن جاتا ہے کہ اس مضبوطی سے مراد آدھِ عثمانی مرادِ عثمان بن افران رضی اللہ عنہ کا آدھِ خلافت پھر وہ اپنے سنے کے پر پر بغیر کسی سہارے کے وہ درخ کھڑا ہو جاتا ہے اس سے مراد کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا آدھِ خلافت ہے دویا ہے اس طرح سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ, و تعالیٰ نے آدھِ خلافتِ راشدہ کی پیشنگو ہی کی ہے آدھِ خلافتِ راشدہ خلقہِ راشدین کا آدھ وہ زریں احاد ہے کہ اس امت کا تذکرہ دین صفات سے پچھلی آسمانی کتابوں میں کیا گیا ان میں سے ایک یہ بھی حضرت ابوبکر عمر فاروق عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا دور حکومت ان کا دور خلافت اس کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ تعالی نے کیا چنانچہ سورۃ الانبیاء میں فرمایا گیا ولقد کثرنا فی الذکور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون ہم نے زبور میں داود علیہ السلام کی زبور میں ایک تفصیل کے مطابق ہم نے زبور میں نصیحت کی آیتوں کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے مفسرین کے بڑی جماعت اس ارضی کا مزدہ آدھ خلافت راشدہ کو بتاتی ہے کہ اللہ تبارک نے پچھلی آسمانی کتابوں میں اس امت کی جو سفتیں بیان کی ہیں اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مثال خلافت قائم ہوگی اور جو دنیا بھر میں امن و امان کو عام کرے گی اللہ تبارک نے النور میں اس امت کو جس خلافی کا وعدہ کیا تھا اس کا اولی خلافتِ جو لوگ ایمان لائے اور نیٹ عمل کریں ان سے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ کہ وہ انہیں ضرور با ضرور اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا خلافت عطا کرے گا جس طرح کہ ان سے پہلی امتوں کو اس نے عطا کی ہے ولایمکنن لهم دینہم الذی ارسلوہ لهم اور اصلاحات کے ذریعے سے اللہ تعالی ان کے دین کو مضبوطی کے ساتھ روئے زمین پہ جمع دے گا جس دین کو کہ اللہ تعالی نے پسند کیا ہے وہ نہ بدلے گا انہم من بعد خوفہم امنا اور خوف کو امن سے بدل دے گا تمام مفسرین کا اتفاق ہے سورۃ النور کی صاحب کا اولی النظار عہد خلافت راشدہ اور اس کے اس کے علاوہ بھائیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے روشن مستقبل کی جو جو پیشن کی ہیں ان پیشن کا مزدار بھی آدھے خلاف راشدہ ہے ان پیشن کی بڑی تعداد خلافت راشدہ ہی میں پوری ہوئی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ, اللہ و و و امتی منہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین سمیش کر دکھائی میں زمین سمیش کر دکھائی میں نے زمین کے مشرق بھی دیکھے میں نے زمین کے مغرب بھی دیکھے اور آپ نے فرمایا میری امت کی حکومت میری امت کی خلافت میری امت کا غلبہ وہاں وہاں تک پہنچنے والا ہے جہاں جہاں تک کہ زمین مجھے سمیش کر دکھائی گئی اس پیشنگوئی کا اولی مزدہ آدھے خلافتِ راشدائے کہ جس آدمی 30 سال کے قلیل سیارتے میں تقریباً مسلمان آدھی دنیا سے فائد ہو چکے تھے سفرِ حجرت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبگر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حجرت کا سفر کر رہے تھے دشمن گھاس لگے ہوئے تھے سراخہ بن مالک نے پیچھا کیا اس لئے کہ مکہ میں اعلان ہو چکا تھا بڑے انعام کا گرسٹ گرس کرنے کے لیے پیچھا کیا بلا پھر وہ ناکام ہوا اس کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں جب سوراخا کو یقین ہو گیا کہ میں ابو بکر اور نبی کریم کو صلی اللہ علیہ پکڑ نہیں سکتا سوراخا نے جو کہ اس وقت کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے تھے اس وقت کافر تھے انہوں نے رکایا اللہ کے نبی کو رب و بکر کو اور کہا کہ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ آپ کا دن غالب آنے والا ہے لہٰذا مجھے امن کا پروانہ دے دیجیے دی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن نامہ دے دیا اور ساتھ ہی آپ نے اس وقت پیشن گوئی کی ایسا اس وقت کیا عالم ہوگا اے خا اس وقت کیا عالم ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن ہوں گے اللہ ایسے وقت پیشن گوئی ہو رہی ہے جب مسلمانوں کے لیے خود ان کا اپنا شہر سرزمین مکہ تنگ وہ سرزمین خود تنگ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا ہے اور آپ اپنے شہر سے بے گھر کر دیے گئے اور آپ مدینہ جا رہے ہیں ایسے وقت وہ ایسے وقت آپ نے پیشن گوئی کی ایس اس وقت کیا عالم ہوگا جس وقت کس طرح کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے یہ پیشن گوئی امیر المنی نمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی جب ایران فتح ہوا ایران کے حکمران کسرا کے خزانے مدینہ کے بیت المال میں آ کر پڑے ہوئے تھے عمر رضی اللہ نے سوراخوں کو بلایا جو کہ اس وقت مشرف اسلام ہو چکے تھے سوراخوں کو بلایا کسرا بادشاہ کے کنگن نکالے اور سوراخوں کو پہنایا اور زاروں کے رونے لگے یہ کہتے ہوئے سراخہ یہ وہ پیشن گوئی کا مزدا ہے جو پیشن گوئی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں تم سے کی اس طرح یہ وہ عادے ذرنی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ہی پیشنگویاں ہر دہار اس دور میں صادقائیں ہیں حضرت خلافت راشدہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں بہت سارے امتیازات ہیں جن میں سے ایک کا ذکر میں آج آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں حضرت خلافت راشدہ کی سب سے پہلی خصوصیتی ہیں سب سے پہلی خصوصیتی ہیں جتنے بھی خلقاتیں جو بھی خلیقہ بنائے گئے انہوں نے خلافت آگے بڑھ کر مانگی نہیں خلافت انہیں دی گئی حکومت آگے بڑھ کر مانگی نہیں انہیں دی گئی دوسرے الفاظ میں خلافت کو انہوں نے اعزاز سمجھ کے قبول نہیں کیا خلافت کو انہوں نے ذمہ داری سمجھ کر قبول کیا کسی بھی عہدے کو چھوٹا عہدوں کے چھوٹا عہدہ ہو کہ بڑا عہدہ اعزاز سمجھ کے قبول کرنے والا آگے بڑھ کر مانگ کر لینے والا اس عہدے کے تقاضوں کو کبھی پورا نہیں کیا کرتا اس کے مقابلے میں جو عہدے کو ذمہ داری سمجھ کے قبول کرتا ہوں ہو عہدے کے کو پورا کیا کرتا ہے خلافت راشدہ کا معاملہ یہی ہے اور ابو بکر ہو کے عمر عثمان ہو کے علی رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ اجمعین امت نے خلافت ان کے حوالے کی انہیں خلافت کی کرسی پہ پر بیٹھا اور ان کی سیرتیں بتاتی ہیں اس احساس ذمہ داری سے اس قدر دبے رہتے تھے کہ راتوں کی نیند اڑ گئی دن کا چین اڑ گیا احساس ذمہ داری سے انہیں راتوں میں نیند نہیں آیا کرتی تھی کہ اتنی عظیم امانت کو سنبھالنے کے بعد کل قیامت کے روز اگر اللہ نے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ آپ کو بتایا گیا وہ کہاں کر دیتے یا عمر اللہ کی قسم میں تو مدینے میں ہوں لیکن اگر عراق میں کسی خچر کو ٹھو لگے کسی جانور کو ٹھو لگے مجھے ڈر ہے کہ کل حشر کے میدان میں مجھ سے سوال ہوگا اے عمر تم نے جانوروں کے لیے راستے کو درست کیوں, کیوں نہیں رکھا تھا انہوں نے اس کو ذمہ داری سمجھا انہوں نے عہدے کو امانت سمجھا اسی لیے خود ڈر در ڈر اس اس اس اس اس خواہش نہیں کی کہ ان کے بعد یہ ذمہ داری ان کی اولاد پر آئے امیر المومنین عمر شاہ رضی اللہ کو جب قوم دیا گیا اور دنیا سے رخصت ہونے والے تھے لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین اپنے بعد اپنے بیٹے ابن عمر کو خلیفہ بنا دیجیے اپنے بعد اپنے بیٹے ابن عمر کو خلیفہ بنا دیجئے عمر رضی اللہ عنہ نرس گئے اس بات کو سنگا اور کہنے لگے کہ جس شخص کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا سلیقہ نہ آتا ہو وہ خلافت کو کیسے سنبھالے گا اللہ اکبر ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت دریل قدر صحابی تھے اور حضرت عمر بھی ان کی علمی عظمت سے واقف تھے ان کا مقام بہت بلند تھا ان کا رتبہ بہت بلند تھا آدے نبوی میں ایک ہلکی سی بول ہوئی تھی میں واری کے ایام میں بیوی بی کو طلاق دے دی تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ خلافت کے لیے لوگوں کی نظریں اتنی عمر کی طرف اٹھ رہی ہیں تو لوگوں کی نظروں میں اتنی عمر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے تاکہ کوئی آئندہ کو خلافت دینے کی بات نہ کرے ان کی اس غلطی کا حوالہ دیا جس شخص کو بیوی بی کو تلاش دینے کا طریقہ نہ آیا ہو. خلافت کیسے سمالے گا؟ بات دراصل وہ اپنے بیٹے کی, کو نہیں تھے وہ یہ تھے خلافت کی عظیم رہا میرے بچوں کے, کے کندھوں پہ یہ بال نہ آئے یہ, یہ بوجھ نہ پڑے تاکہ کل قیامت کے روز ہمیں جواب سے ہونا نہ پڑے تو اس کو امان قبول کیا ذمے داری سمجھ کے قبول کیا, کے قبول کیا اور اس کے کو پورا کیا اور دوسری بات دوسری بات یہ کہ جس میں خلافات ہے کہ جتنے بھی خلفا تھے خلاف راشدین نے خلافت کو لینے کے بعد اپنی اولین ذمہ داری یہ سمجھی کہ ہم اسلام کی حفاظت کریں قرآن اور حدیث کی تبلیغ کریں قرآن کی کی حفاظت کریں آبی سر رسول کی حفاظت کریں اسلام کی حفاظت کو انہوں نے اپنی خلافت کا اولین مقصد جانا یہی وجہ ہے ابو ابو صدیق صدیقی اللہ خلیفہ بنائے گئے خود کو خطرات کے سامنے پیش کر کے فشن ارتداس کا مقابلہ کیا دو سال کے اندر نبوت اور فشن ارتدا سب سارے ففنوں کا خاتمہ کر کے پھر سے اس امن کے ماحول کو لوٹا دیا جو ماحول کے اہل نبوی میں تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فسنوں سے اس قدر ڈرے رہتے کہ فتنوں کے خواب سے انہوں نے کبارے صحابہ کے مدینے سے نکلنے پر جو ہے ممانعت کر دی کہا کہ کبارے صحابہ جو تھے ان وہ کہتے تھے تمہیں مدینے کے باہر جانے کی اجازت نہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ ڈرتا کہ کبارے صحابہ مدینے سے باہر جائیں گے باہر کے لوگ جو نئے نئے لوگ ابھی اسلام میں آئے ہیں ممکن ہے ان صحابہ کی شان میں بیجا غلو کریں بیجا غلو کریں اس وجہ سے انہوں نے کبار صحابہ کو مدینے میں جو ہے رکھا تھا مدینے سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے کچھ اندیشوں کے پیش نظر عثمان رضی اللہ عنہ جب انہیں معلوم ہوا کہ اسلام کی اسلام میں جو اجمی لوگ داخل ہو رہے ہیں اجمیوں کے داخل ہونے کی وجہ سے اجمی لوگ پرانی مزید کو غلط طلب پڑ رہے ہیں عثمان رضی اللہ انہوں نے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے پوری امت کو ایک اراد پہ جمع کیا میرا ہر کہنا یہ ہے خلاف راشدین نے اسلام کی حفاظت کو اپنی اولین ذمہ داری اور سمجھتے رہے ہر قدم اسلام کے محافظ اسلام کے بعد اور اسلام کے امین بنے رہے اور پھر انہوں نے کبھی اپنی رعایا پر اپنی پبلک پر زبردستی اپنی اشاعت نہیں سوپی انہوں نے اپنی رعایا سے ہمیشہ یہی کہا اللہ رسول لوگوں میری سات تم پر اس وقت تک واجب ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلتا رہوں کتابوں سنت کے موافق میری زندگی رہے میرے فرامین رہیں وہاں میری سات واجب ہے اگر کبھی کسی معاملے میں میری با قرآن اور حدیث کے خلاف جائے تمہیں تم پر میری اصاد فرض نہیں خریف رسول صدیق رضی اللہ انہوں نے پہلے خطاب میں کہا خلیفہ بننے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں کہا اطیعونی ماتا صلہ اور رسول میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اضاف کر رہا ہوں تب تک میری سات تم پر فرض ہے اگر کبھی کسی معاملے میں میرا قدم اٹا رسول سے ہٹ آئے مجھے درست کرنا تمہاری ذمہ داری ہے ایک مرتبہ امیر المامن فاروق رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے تھے تقریر کرتے ہوئے کہا یا یوحنا ہوا پیو لوگوں سنور اسات کرو سنور اسات کرو ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا لان اسما ہوا لانو امیر المومنین نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ ہم آپ کی ساتھ کریں گے کہا کیوں غصہ نہیں کیا پہلے پوچھا کیوں کہا المومنین المونی اس لیے کہ آپ نے جو چادریں ابھی مال غنیمت کی تقسیم کی ہے سب کو آپ نے ایک ایک چادر دی جبکہ میں آپ کے بدن پہ دو دو چادریں دیکھ رہا ہوں دو دو چادریں آپ سے بدن کیے ہوئے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبید اللہ بن عمر سے کہا عبید اللہ جواب دو عبید اللہ بن عمر اٹھے اور کہا کہ لوگوں میرے باپ کے بدن پہ جو دو چادریں ہیں ان میں سے باپ کے حصے کی ایک ہی چادر ہے دوسری چادر میری ہے جو میں نے میرے باپ کو دی ہے اللہ پر کیسا انصاف تھا اور ایسے ہی ایک موقع پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے تھے اور لوگوں کو اساتذ میں ابھار رہے تھے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے عمر اگر آپ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں چلیں گے ہم اس کے ذریعے سے آپ کو درست کریں گے تلوار کی جانب اشارہ کر کے اگر آپ قرآن حدیث کے مطابق نہیں چلیں گے ہم اس کے ذریعے سے آپ کو درست کریں گے اور حضرت عمر کی شان دیکھیے خوش ہو گئے جملے ہم میں سے کسی کو اگر اس طرح کہہ دیا جائے حضرت عمر خوش ہو گئے کہنے لگے تمام ساری سے رب العالمین کے لیے جس نے ہماری سمت میں ایسے افراد رکھے ہیں کہ اگر عمر سے بھی غلطی ہو جائے تو اسے درست کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں بھائیو خلیفہ خلیفہ وقت اس کی زندگی کو دیکھو وہ چاہے ہمارے عثمان ہو سبحان اللہ دنیا تربی سے اس قدر دور کہ سبحان اللہ اگر آپ ایک عام پبلک میں یا میں سے کسی کے معیار زندگی کو لے کر خلیفہ کے معیار زندگی سے مقارانہ کر کے دیکھیں گے تو پبلک کا معیار زندگی خلیفہ کے مقابلے میں بلند اور روشن نظر آئے گا خلافت کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی وہ ظاہر تھے خلافت کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی وہ دنیا بیدار تھے نوزب اللہ انہوں نے مال جمع کرنے کو مال ہڑپ کرنے کو کبھی خلافت کا مقصد نہیں بنایا ابو ابو اگر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا وفات کا وقت آیا اپنی بیٹی فاطمہ عائشہ کو بلایا بلا کے گا بیٹی عائشہ دیکھنا وہ جو ہوں بیت المال کی جس کا دودھ میں پیا کرتا تھا وہ جو ایک بیت المال کی چادر جو میں وہ کرتا تھا اور جو بیت المال کا ایک برسن جسے میں استعمال کیا کرتا تھا میرے انتقال کے بعد ان تینوں سامانوں کو بیت المال میں لوٹا دینا اللہ خود. میرے انتقال کے بعد بیت المال میں لوٹا دینا مارے گراست سمجھ کے اسے استعمال نہ کرنا سنا جب حضرت عمر خلیفہ بن گئے اور ام رضی اللہ عنہ وہ, وہ, وہ ایک چادر اور وہ ایک برسن لے جا کر عمر کے حوالے کہہ کے کیا کہ میرے باپ کی وسیعت ہے کہ جب تک وہ خلیفہ تھے ان تین چیزوں کا استعمال ان کے لیے جائز تھا اب تو انتقال کر چکے ہیں ان کی نسل کے اول اولاد کے لیے جائزے کی چیزیں استعمال کرے عمر رو پڑے اور کہنے لگے رحم اللہ, لقد من اللہ رحم کرے بکر فتح کہ وہ بعد والوں پہ بڑا فوج دال رہے اپنے آنے والوں پہ بڑی دال رہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پر اور خود عمر فاروخ رضی اللہ عنہ کا کیا تھا عمر فاروخ رضی اللہ عنہ کا کیا کیا کے پاس جو حضرت عمر کی بیٹی تھی, تھی فاروق اللہ عنہ کی بیٹی تھی جا کے ان کا کھانا صرف جو کی روٹی ان کا سالن صرف زیتون، زیتون کا صرف ان کا سالن اور کھانا جو کی روٹی اور وہ خلیفہ ہیں۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنے ابا جان سے کہیں کہ وہ خلیفہ وقت ہے بیت المال سے ان کے لیے لینا بہت کچھ وہ لے سکتے ہیں ان سے کہیں کہ ذرا بیت المال سے اور زیادہ لے لیا کریں۔ ہفتہ رضی اللہ عنہ گئی جا کے اپنے باپ سے کہا ابا جان کچھ لوگوں کا مشورہ ہے بیت المال سے آپ جو کچھ لے رہے یہ بہت کم ہے ذرا اور آپ لیا کریں عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے میں آ کہنے لگی بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہو یہ کیا کہہ رہی ہو کیا اللہ کے نبی نے پاپے نہیں کیے کیا اللہ کے نبی نے سیون لگے ہوئے کپڑے نہیں پہنے بالکل تو میرے لیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے معیار سے بلند کر دوں تاریخ کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں علامہ ابن نے اپنی کتاب کامل میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب ایران پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ایرانی سپہ تالاب جس کی شجاعت بہادری جامع مردی کے بڑے چرچے تھے مزان پکڑا گیا کو پکڑ کر حضرات اکرام اللہ علی مجمعین مدینہ لے آئے بڑا نامور سالار تھا بڑی دولت تھی اور خود جس وقت گرفتار ہوا بڑے شاندار کپڑے پہنے ہوئے تھا اس پر تاج تھا اور تاج میں جو نگینے لگے ہوئے تھے اور سونے کے بہت سارے زیورات جو ہے پہنے پہنے ہوئے تھا اس کو پکڑ کر مدینہ لایا گیا مدینہ لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اب خلافت تھا جلوت پکڑ کر لائے انہوں نے پوچھا کہ خلیفہ امیر و مین کہاں ہے لوگوں نے بتایا کہ مسجد میں ہے مسجد میں ہے گرمزان کو لے کر مسجدیں میں ہو گئے تو دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بعض روایتوں کے مطابق ایک عید کو تکیا بنائے ہوئے سو رہے ہیں ایک عینس کو سکیا بنائے ہوئے سو رہے ہیں اور بعض روایتوں کے مطابق ایک چادر کو لپٹ کر تکیا بنائے ہوئے سو رہے ہیں ان کے جانے کے ساتھ ہی حضرت عمر جاگے حضرت عمر جاگے اور جو مسلمان عرموزان کے ساتھ تھے انہوں نے امیر المومنین المومن کہتا کیا آئے امیر المومنین ہر موزان شام گیا ہر نے کہا کون یہ امیر المومنین ہے کہا کہ ہاں یہ امیر المومنین ہے ہر نے کہا ان کا دربار کہاں ہے ان کے درباری کہاں ہے ان کے محافظ کہاں ہے ان کے بارے گاٹ کہاں ہے لوگوں نے کہا کہ ان کا کوئی دربار ہے نہ درباری ہے نہ محاذ ہے نہ باری گار ہے ان کا سب کچھ اللہ سبارک تعالی ہے اور اس قدر چوکا اس قدر متاثر ہوا کہ سبحان اللہ اس پتیری میں اس شان پتیری کے موجود آپ کا یہ روپ کے دنیا کے بڑے بڑے درباروں میں آپ کے سرچے اور دنیا کے بڑے بڑے درباروں میں آپ کا روگ یہ سن کر اور یہ منظر دیکھ کر اور عمر فاروق رضی اللہ ان سے گفتگو کر کے مشرف و اسلام ہو گیا مسلم بھائی سنا ہو گیا یہ چیز ہے خریف وقت ظاہر تھا عابد تھا دنیا بیزار تھا انہوں نے نوزب اللہ کلی خلافت کو عہدے کو دنیا تربی کا ذریعہ نہیں بنایا اور مسلمانوں کے بیس الما سے ناپ پی ایک پیسہ نہیں کھایا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سروں پہ کوئی تاج نہ تھا ان کا کوئی دربار نہ تھا لیکن سبحان اللہ پیون لگے ہوئے کپڑوں میں ان کو اللہ نے وہ عزت دی وہ شان و شو دی کہ دنیا کے گوشے گوشے میں لوگ ان کا نام سن کے کام تھے اور یہ صرف اپنی ذات تک نہیں اپنے گھر والوں تک بھی یہی معاملہ اب تقریبا پروری نام کو نہ تھی اپنے رشتے داروں کو آگے بڑھانا اپنے افریب و رشتے دار کو دے دینا ہرگز نہیں بلکہ بسا اوقات دیکھا جائے اقریبا پروری سے بچنے کے لیے بسا اوقات ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی وہ اپنے رشتے داروں پہ ظلم بھی کر دیا کرتے تھے آج فاروقی میں اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمانوں کے پاس خوب مال و دولت آئی سرمایہ آیا تو جو مہاجرین اور انصار تھے ان کو بیت المال سے سالانہ تنخواہ مقرر کر دی سالانہ تنخواہ مقرر کر دی مہاجرین کو سالانہ بیت المال سے چار ہزار درام دیے جاتے تھے ہر مہاجر کو جس نے بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں مسئلہ چھوڑ کر مدینہ حجرت کی ہر مہاجر کو چار ہزار درام دیے جاتے تھے جتنے مہاجرین تھے سب کو چار ہزار درم سوائے ابن عمر کے ابن عمر کی تنخواہ ساڑھے تین ہزار درم پانچ سو اور ان کے مقابلے میں کم لوگ جو ہمارے فاروق حضی اللہ نے کے پاس اور جا کے کہا میر و مپ آپ اپنے بیٹے ابن عمر پہ ظلم کر رہے ہیں ابن عمر پہ ظلم کر رہے ہیں سب کی تنخواہ آپ نے چار ہزار گرام رکھی ہے اور ان کی ساڑھے تین ہزار درام ان کی بھی برابر کر دیجیے حضرت عمر نے کہا ابن عمر کی تنخواہ میں پانچ سو گرام اس لیے کم رکھا ہوں انہوں نے خود سے ہجرت نہیں کی ان کے باپ نے انہیں لے کر ہجرت کی وہ خود سے ہجرت نہیں کی میں لے کر ہجرت کیا ہوں اگر میں لے کے نہیں رہتا تو نہیں معلوم وہ ہجرت کر دے گی نہیں میں ان کے باپ نے انہیں لے کر ہجرت کی ہے اس لیے میں پانچ سو در ہم کہاں ہے ایسے نمون اللہ اکبر. کہاں ہے بھائیو ایسے نمونے آگے تلاوت راشدہ کی وہ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے رہتی دنیا سے اس دور کو اس مثالی دور کے ایسے یاد کر یاد کیا جاتا ہے اور سب سے ایک اور بڑی بات ایک اور بڑی بات کہ انہوں نے ابو وکر ہو کہ عمر عثمان ہو کے علی ربی اللہ عمین کبھی اپنے ذاتی مفاد کو امت کے مفاد پہ ترجیح نہیں دی اپنے ذاتی فائدے کو امت کے فائدے پر ترجیح نہ دی اپنی ذاتی منفاد کو امت کی منفاد پر ترجیح نہ دی جہاں کہیں اپنا ذاتی مفاد امت کے مفاد سے ٹکرایا امت کے میں مفاد کو ترجیح دی جہاں کہیں اپنی ذاتی منفاط کا معاملہ امت کی منفاط سے ٹکرایا امت کے معاملے کو ترجیح دی ایک واقعہ ملتا ہے جنگ سفیم وغیرہ کے واقعات میں آپ جانتے ہیں کہ بعض غلط فہمیوں کے بنا امیر و نومین علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ عنہ ان دونوں کے درمیان کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر اختلافات ہو گئے لڑائی جاری تھی لڑائی جاری تھی ایسے میں روم کا بادشاہ اس نے موقع قیمت جانا روم کے بادشاہ نے علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ معاویہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کے لیے اپنی فوج روانہ کر سکتا ہوں علی کے مقابلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی فوج روانہ کر سکتا ہوں امیر معاویہ رضی اللہ کرشچن رہو لکھنے والا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا اور خط پڑھ کے اس کو جواب لکھا خط کا پہلا جملہ تھا یا کل پر روم اے رومی کتے اے رومی کتے ایسے خطاب کی اور خراب مسلمانوں کی کیا شان و شوگر تھی روم کے بادشاہ کو جواب میں یوں خط لکھتے ہیں یا کل پر روم اے رومی کتے اے روم کے کتے تو ہمارے ذاتی اختلافات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یاد رکھنا اگر چنے ہمارے درمیان بن گا میں اللہ اکبر یہ سے جنہوں نے خلافت کو لیا اس کے کو سمجھ کر اس کو ایک امانت سمجھ کر انہوں نے قبول کیا جس کی وجہ سے اللہ اکبر آج تک ان کا روب و دب, دب دبا جو ہے انسانوں کے دلوں پر قائم ہے بیت المان کا نظام بیت المال کا نظام انہوں نے قائم کیا جس بیت المال سے سبحان اللہ اسلامی معاشرے میں کوئی غریب کوئی فخیر موٹا نہیں رہتا تھا جس کے اندر کمانے کی سکت نہیں بیت المال سے اس کو پیسہ ملتا تھا جو معذور ہے مجبور ہیں کام نہیں کر سکتا ہے بیت المال انہیں پالا کرتا تھا جیسا کہ ہم نے حضرت عمر کی سیرت میں سنا بسا اوقات خود امیر بیت المال سے فضا کا موٹا اپنی پیٹھ پر ڈھوئے ہوئے جا کر غریبوں تک پہنچایا کرتا تھا ایسا بے سننا دار القضا دار القضا کے ایسے نمونے گے جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی تاریخ میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے جہاں بسا اقاد خود خلیفہ وقت کو ایک فریش کی حیثیت سے دربار میں حاضری دینی پڑتی نظام رحمت تھا وہ نظام رحمت تھا وہ آج سلافت راشدہ آج رحمت کو ہو اور یہ رحمت صرف مسلمانوں کے حق میں نہیں سارے انسانوں کے حق میں اور مسلم کے حق میں بھی رحمت کا ہو ذرا سوچو ابو اگر صدیق رضی اللہ عنہ جاد کے لیے اپنی فوجیوں کو روانہ کر رہے ہیں کمانڈروں کو روانہ کر رہے ہیں اور دیش روانہ کرنے سے بولے کیا نصیحت کر رہے ہیں پہلے لوگوں میری نصیحتوں کو یاد رکھنا میری نصیحتوں کو یاد رکھنا کیا کہا یاد رکھنا ان کی عورتوں کو نہیں مارنا ان کے بچوں کو نہیں مارنا ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا پھلدار درختوں کو نہیں جلانا پھلدار درختوں کو نہیں جلانا ان کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کے مذہبی رہنماوں سے جو اپنی جگہ عبادت کرتے رہتے ہیں تم سے تار نہیں کرتے ان سے تم بھی تار نہ کرنا کیسی تعلیمات تھی؟ ہماری تاریخ میں کواقعہ بھی ملتا ہے آج فاروقین شہر مسلمانوں نے بتایا جس کا نام تھا استاد ایک شہر مسلمانوں نے بتایا تھا میں میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی سیادت میں مسلم فوجوں نے پڑاؤ ڈالا پڑاؤ ڈالی ہوئی مسلمان فوج استاد میں جب آگے بڑھنے کے لیے جب آگے بڑھنے کے لیے کل کسی دوسری مہم پہ دوسری جگہ جانا تھا تو خیمے نکالنے کی بات آئی خیمے نکالے جا رہے تھے تو امیر الم جو اسلامی فوج کے کمانڈر تھے عمر بن بلاس رضی اللہ عنہ ان کا خیمہ جب نکالا جا رہا تھا اس میں دیکھا گیا یہ کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا ہے ان کے سیمے میں کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا ہے اسلامی فوج کا کمانڈر کیا کہتا ہے لوگوں میرے خیمے کو مت نکالو مت اکھےڑے اس کو ایسے ہی چھوڑ دو ورنہ میرے مہمان کو تکلیف ہوگی نئے مہمان کو تکلیف ہوگی کبو سر میں یہاں ہوں بنایا ہوا ہے اس کو ہم تکلیف نہیں دیں گے وہ اپنے سینے کو سی حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے اسلامی فوج کے کمانڈر کا یہ دل انسان کو انسان بے زبان جانوروں کے ساتھ ایسا رحیمانہ سلوک سلو اسی لیے آج خلافت راشدہ گواہ ہے کتنے دیر مسلم ممالک کہتے ہیں کتنی غیر مسلم شہر ایسے ہیں جب مسلمانوں کی فوجیں وہاں حملہ کر کے حملہ کرنے کے لیے گئیں وہاں کی پبلک نے وہاں کی رعایا نے اپنے حکمران سے بغورت کر کے مسلمانوں کا ساتھ دیا یہ کہتے ہوئے کہ تمہارا قرض حکومت و خلافت ہمارے بادشاہوں سے بہتر ہے تمہارا سلوک ہمارے ساتھ ہمارے کے سے بہتر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے ہمارے ملک کے بہت مشہور سیاسی رہنما گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر اسلام اگر ہندوستان کی ترقی ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہندوستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عمر شاہ رضی اللہ عنہ جیسے انصاف پسند حکمران کے نمونے فائن کیے جائیں حضرت عمر کا حوالہ دے کر کہا تھا گاندھی جی نے کہا تھا اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے یہ ملک ترقی کر سکتا ہے یہاں جو گھوٹالے ہو رہے ہیں یہاں جو کھیانتیں ملک دن مسائل سے دن سے ہے ہے یہ ملک اگر ان مسائل اور سے نکل سکتا ہے تو اسلام اسلام ہے اس گاندھی جی کی بات ہے تو ہمارے ملک کے مشہور سیاسی رہنما اگر دلافت راشدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو اپنی عزتوں کا اسلام کو انہوں نے اپنی عزت اور سر بلندی کا عنوان سمجھا اضرت ہمارے پاروزی اللہ کا مشہور جملہ ہے وہ کہا کرتے تھے کلا سنفا اللہ عبل اسلام کلفاس وہ محمد عزت حضرت نہیں وہ کہا کرتے تھے لوگوں ہم دنیا کی زلی ترین قوم تھے ہم دنیا کی بہت کم تر قوم تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام سے ہمیں عزت نصیب کی ہے اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستے میں عزت و سربلندی کو تلاش کریں گے اللہ تبارک ہمیں رسوا کر دے گا یہ کہیے کہ یہ آخری درد ہے اور یہ وہ عہم درسے جو ہمیں خلاف راشدہ سے لینا ہے کہ ہماری ہر طرح کی کامیابی ہماری ہر طرح کی ترقی ہماری ہر طرح کی سربلندی کی زمانت اسلام سے جننے میں ہے اللہ کے رسول کی دعوت سے جننے میں ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات میں ہے ہم عزت و سربلندی کی زندگی چاہتے ہیں تو اسلام کو اپنانا پڑے گا قرآن اور حدیث کہ تعلیم عملی زندگی میں ناف کرنا پڑے گا تب ہم بھی عزیز ہوں گے اسلام بھی عزیز ہوگا. رب العالمین سے کے کے کے کہنے کو کو اور کو افراد تو اس بات کی کی کی کہ وہ على جواكم الكريم عليكم بر و رحيم رب حليم